God bless you. バラ wow, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود دونوں پر شکر گزار دعا اللہ اج زمانہ سہیاد ہے کہ مولا ظاہرہ جنا دشا میں جس موضوع کے کلام کروں اس کا ادوان ہے حق بجائے خدمت کرنی ہوتی ہے لیکن ایسے طریقے پیٹھی قوم سے آدمی ہے نہ وہ مول بھی مل رہے نے ویل کھانے میں اس موضوع مطالعے ایک منٹ بھی نہیں سنتا یہ کچھ سوکھا کام نہیں ہے یہ انتہائی مشکل کام بہرحال مولا <سؤال> سونے <سؤال> سے اچھا اور جنوب اچھا فرما دے گا میں اگ بھی عرض کر رہا سا کہ دور والے تقریر باوے کو باوی چو سخت ضرورت دے وقت بندہ بیٹھنا اٹھنا سرورواہ ہے منایا بھی ادھر تو میرے والے پاس دن کی حقیقت کی یہ دن کی اور اس دن کے اندر کی کرنا چاہیے ہے بلا مہیم جناب کے سامنے شروع کرنا جو اصان لوگ نے اس دن کی حقیقت سمجھی ہے جو اثر لوگ اس دن نمج بچے آ حکت کے اندر اس دن کی حقیقت یہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے اج تھا تقریر سننے کے دل کو खराब हो गया, गया। असा इस दिन समझे होया खेलन का दिन खेलन कुदन का दिन शहरों तफरी का दिन मनादिर पारक शहर मेखन का दिन ऊंडी करण का दिन सादे लफ्जा चा जी भूडी कर दे शर्मा जो क्यों शरमाते गल सीधी اس دن نت نہیں کی پکیہ ہوا ہے مگر اے مقدس دن جہد نہیں اس دل نوم جسا آخیا جا یوم جسا کیا جسا کا دن ہے کالی جا رو رکھنے. نے رمضان دے رکھنے ایون لے جا لوگ نے رمدان کے رو سے پہرا دتا ہے تراوی شریف سے پہلا رمضان شریف دے دے او تے پہلا دیتے دیتے دے اور دوسرا نام اس دن دا یوم رحمت یعنی رحمت دا دن اللہ تبارک و تعالی نو اپنے رحمت دے سمندر وغ چ کے فرشتے آمین فرشتے نادر ہوتے ہیں گلیر کھڑے ہو جائے مخلوق کی پی کر رہی ہے آم سوال گلی دے در کھڑے ہو کے ویخ مخلوقی کریے کہ, رہے کہ رابطی مخلوق کی کر ہے کمانے بچ مصروف نے جدو نے کہ یارے بندے نماز پڑھن جا رہے عید ہیں جا رہے نے مسجد نو جا رہے ہیں رب سونے کی بارگاہ چادری واسطے جا رہے نے تو وہ عرض کرتے نے مولا سونے یہ تیری مخلوق جہی ہے بندے نے یہ تیرے ذکر روزگار واسطے نہ ہاتھ ہو کے تیری بارگاہ دلے مولا سونے رحمت خرم فرشتے جہ انتظار کرتے نے کہ مولا یہاں تحمت تا اور ازی آخیا جا رہا وہ کی اجیر آخری نے مزدور آخری نے مزدوری کرن والے اجرت آخری نے مزدوری یعنی کہ اس دن نزدور یعنی مزدور تراد لوگ نو اجرت کی جی جنہیں لوگ نے اپنا کام پورا کر رکھا ہاں باہر کھیل کودن کا دل نہیں یہ فلمیں ڈراما ویکن کا دن نہیں یہ کڈیاں کرنے کا دن نہیں بغیر بے حجائی واسطے دل نہیں آیا کھین دوریت بھی مگر نبی ترتیب فرمائی اور ان دو دی برکت اور رحمت نو بیان فرائی حضرت ادیش بان سر لگا ابو دمود شریف خصوصی تبج رکھے وقت تھوڑا مختار خدن تشن بالکر میرا رہو آپ رو آپ رواج کرتے ہیں سونے نبی صلی تشریف لیاف لیا وہ مدی آپ نے آن مدینہ تو پہلا یا سرم سی طرح آخیا جاتا ہے بیماری محبوبے خطا دیا بیماریاں مرکز ایسی قدم رنجا فرمایا مدینہ طیبہ بابڑا چھ تارا دن پرمود نے فرمایا جیون کیا yasme rab madina bana forbid they do it میل منا سن جشن منا سن نچتے سنج رپر والی میں خوشیاں کرتے سن اج راگی والی کئی رسم کرسما پوریا کرنی خوشیاں منایا جائے اج س میری رب سونے لو رب سونے اسلام گنا قربان جام وقت آپ کا دور مبارک جی مقام ترا تک آڈر وقت بولا شریر موڈا نے فرما جائے سمنگ سوائے تین کھیل بی ملاقت کرنا یعنی ادا دل کی کرنا تیرند سیکھنا یہ تینو علاوہ اور جڑا کھیل حرام ہے دا کرنا بھی حرام چاہنا ہرام ادا ویخنا حرام, حرام پچھلے دل گیا اتنے بدار روپے سن پچھلے دو تین دن کی گل मैच लगे होता जी अजे भी लगा सारे शरीर पार्ट बैठे ने आलवी धा दवा ला <laughs> दे रोजा लाके मैच पै वेख दे मैं छतके तत्के اوت گل ہوئی میں پیسے آخر جی ہے کچھ بھی نہیں قوم کے نزدیک گناہ نہیں تو رہی فرمائی ہوئے کر کے کھیل کافر درام ہے دا حرام اور کرنا جس کام کا کرنا حرام ہے،, حرام ہے روزہ رکھ کے حرام کاری کر کے موہر آخنا کی جانا منہ چاہ جی اص بنا چاہے تیرا کی لگے عید گاہ کیا خوب اس گل کی وضاحت کیتی ہے آر ابھی شاید سنا عربی شاید بڑی سونی چل لکھا انا سر تو لمن لمسل جی نمائی تو لمن خاص آئی مدر میرا آدھا عید اور نہیں جڑا اونت لا لے جا خوشبو دے خوشبو نال سبحان اللہ حضرت عمر بال سرکار نے اپنے پترے دیں پر کپڑے چیزیا پکے پرانے کپڑے چیخیا گئے شکا کے پتری دالے پائیے امیم ہے پتر بھی امیم سی ارد کرتا ابا جی ابا جی دل ہو قربان جاو اتنے بھی اربی شاعر اربی شاعر شیر سنو ہربی شاعر شا ل کی پا گا وا پگو جب دینا گئے اتنے میں رنگ کپڑا ہوئی قربان جاوا فتر ہوا پلو اور دکر دو کپڑے درمیان درمیان پھر فخر سبر دو کپڑے درمیان دل رہے جنو جنولہ ماں کے عیدان سے جمیا سے ویخلا رہے اردو ماں سے ہوں انتخاب فرمائی کھیل کود تماشا رولا ہرک نہیں رکھا کرای ہیک نہیں پڑی یہ روے رکھے نے برائی نہیں چڑیاں چھڑے وہ بھی جرمے بازی رولا گناہ کے فل تو جی فرمائی وہ آفر نہیں ہوتا تو جو ہے وقت تھوڑا توجہ والا سب حال دریا چایا سم کرن صبح ویک لیا جی جی دریا چلتا پڑا ہو جائے تو ٹھیک جی نہ چلے تو من تصویر اپنی رقم کر لے آپ نے بگتا جیدو... میں تیر ہاتھ گیمر نہیں سلسلہ جو آیا زمین ہلدی عمر نے نا کہڑا آدر تیر میں سرچراہ منظر تھے منزل ہے سل تو جو ہے اور خدا رکھوں کا نام سوڑے پوائیں جنڈا روگ میرے چلتا رہا چلتا رہا وہ نہیں چلے گا ادیس بیا گا بہت ہے ایمان جد کا تین آد آئے ادا کار دے یا فخر فرما دے فرمائیے رحمتار جن رمدان بھی نہیں ہو رہا ایک بڑی چار چڈیا نہیں ہو رہا جا تر چار لگاتر بڑھ کے گھر نس گیا رمضان شریف دے شریف فرما لیا ویخوئے جی فخر خا لا لو مولا فرمایا اچھا فرش کی ہو یہ دسو مزدور کی مزدوری ہے جیڑا اپنا کام پورا کرے اس مزدور کی اجرت کرے اپنا کام پورا کرے رشتے ارد کرتے اپنا کام پورا کرے اس پوری اپنا کام پورا کرے اون اجرت پوری دے مولا مولہ سونا دے مولا سونا فرمایا فرمایا جاؤ اپنی درد کی فسائیں پاپس جی لوچنگ لگ خال یہ گا کہ میں بخش کروا چکی اور صرف نہیں میرے سونے لکیل گئے کہ میں بخش فرما لیا گا اور برائیاں تبدیل کر دیا واہ بھائی جاسل جنہوں نے دل کیتا ہے مولا سونا اس دل جزا فرما اجرت کا فرما اور جدو گھر لوٹتے برائیاں تبدیل کر دینا دعا کر سولہ شالا یہ خوش قسمت بار وقت ہو گیا دوستو میرے کول ریکارڈنگ سیو کر لو گے نا کرو کر بائی بائی ہ